على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتيه أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبجة من لساني افقه قولي آمين يا رب العالمين گزشتہ دس قرآن میں یہ بات زیر بسائی تھی کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا دائی ہے اور سب سے بہترین دائی اسلام کا دائی ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف بلا رہا ہے اور سب سے بہترین بلانے والا اسلام کی طرف بلانے والا ہے خود بھی عمل صالح کرتا ہے اور دعوی بھی صرف مسلمانی کا رکھتا ہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے ہی کہتا ہے کوئی اوپری کوئی وکری چیز نہیں بننے کی کوشش کرتا بلکہ یہی کہتا ان مسلم آج تو اس پہ گفتگو ہوگی دوسری جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ اگر تم آج دین کا دسواں حصہ چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ لیکن ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے وہ لوگ جو اس کے دسویں حصے پر عمل کر لیں گے نجات پا جائیں گے یعنی تم دس فیصد چھوڑ دینے پر پکڑے جاؤ اور وہ دس فیصد کر لینے پر پاس ہو جائیں کامیاب ہو جائیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد نمازیں نہیں ہیں کہ وہ دس فیصد نمازیں پڑھ لیں بس دس فیصد روزے بھی رکھ لیں تو کامیاب ہو جائیں بالکل یہ بات نہیں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں اس پہ گفتگو ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے ین دوسروں تک پہنچانا ہماری ضرورت ہے ہماری مجبوری ہے ہماری نجات کے لیے ضروری ہے یہ کوئی ہابی نہیں ہے یا کوئی پار ٹائم کام نہیں ہے یا کوئی انرینی کام نہیں ہے یہ آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے اور آپ اس لیے کرنے لگے کہ آپ کو دوسروں کی فکر ہے آپ کو اس کام کی کوئی ضرورت اڑی ہوئی نہیں ہے آپ کی اس کام سے تبلیغ کے کام سے دین پہنچانے کے کام سے دین کی عقامت سے آپ کا کوئی نفع نقصان جڑا ہوا نہیں ہے آپ تو لوگوں پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور اگر کوئی نہیں آتا تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے لو بھائی میں اس کے بھلے کو آیا ہوں اور یہ مجھے آپ دکھایا تو اس کے بھلے کے لیے نہیں آیا تو اپنے بھلے کے لیے آیا یہ ہماری ضرورت ہے تیری مجبوری تھی تم سے پوچھا جانا تھا اس کے بارے میں تو پہنچایا یا نہیں پہنچایا ایک تو یہ سینس لے کر ہم چلے کہ ہم اگر کسی کے پاس دین کو لے کر گئے یا ہم اگر کسی کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے بھائی میری اپنی نجات کے لیے یہ چیز جی ضروری ہے میرا اپنی کامیابی پھنسی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ پھر آپ درد لے کر جائیں گے پھر آپ نیمیں ہو کر بات کریں گے جس طرح آپ اچھی ہونے جاتے ہیں تو نیوے ہو کر باتیں کرتے ہیں کیوں آپ کی ضرورت اڑی ہوئی ہوتی ہے نا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ میری اپنی کامیابی جڑی ہوئی تو آپ بات کریں گے اس طرح جس طرح دائی کو بات کرنی چاہیے اب تو ہم احسان کر کے جاتے ہیں کسی کے بعد ڈنڈا مارتے اس کے کہ جی آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی خبر آگ سے بھرے گا ہمارا کیا ہم تو اس کے لیے آئے تھے تو یہ دائی کی دعوت کے لیے تباہ ہوتا ہے جب بھی جہاں بھی جس کو بھی دعوت دیں اس نظریے سے دیں کہ یہ دعوت دینا میری ضرورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت میرے سپرد کی تھی مجھے یہ پہنچانی تھی اور کسی طریقے سے میں اس آدمی کو سننے پر مائل کر لوں کم از کم ایک دفعہ یہ سن لے میری طرف سے امانت ادا ہو جائے پھر یہ مانے یا نہ مانے منوانا میرے ذمے مصطفیٰ نے نہیں لگایا تھا نہ مستعفی کے ذمے خدا نے لگایا منوانا کسی نبی کی ذمہ نہیں ہے ان علیک البلاغ پہنچانا ذمہ ہے ٹھیک ہے نا جو؟ اگر کسی میسنجر کو کوئی پیغام دیا جائے کہ بھائی شادی ہے یا کوئی ماتم داری ہے تو فلاں لوگوں کو بلانا ہے اور وہ چلا جائے تو اب وہ پیدل جائے یا ویگن پہ سفر کرے یا جہاز پہ سفر کرے یا سائیکل لے کر جائے یا گھوڑے پہ بیٹھے یہ اس کا گرد سر ہے لیکن اس مقصد یہ ہے کہ میں ان ٹائم پہنچ جاؤں اور یہ پیغام اس تک پہنچا دوں تاکہ شادی کی تقریب میں وہ صاحب شامل ہو سکے اگر شادی ہو گئی تو ہفتے بعد میں پہنچا تو پھر تو یہ کسی کام کا نہیں ہمارے ذمہ ایک رسالہ ہے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اسی میدان میں جہاں حاجی لوگ جا رہے ہیں وہاں یہ ہینڈ اوور ٹیک اوور ہوا تھا فلو بلغ ال شاہد الغائبہ جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پہنچائیں جو یہاں نہیں اور صحابہ لے کر نکلے اور ہم تک پہنچایا نا ہماری ذمہ داری آگے پہنچانا ہمارے پاس پہنچ گیا وہ تو سب سے پہلی بات یہ کہ تبلیغ دعوت یہ ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے ہماری نجات کے لیے ضروری ہے اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے کوئی ہابی نہیں ہے دوسرا یہ کہ دنیا کا ہر کام اس کے لیے کورسز ہوتے ہیں اس کے لیے ورک شاپس ہوتی ہیں اس کے لیے تربیت گاہیں ہوتی ہیں سکھا کر کروایا جاتا ہے سیلس مین ہو ان کی ہوتی ہیں جو بھی کام کرنے والا ہے وہ کام جو نبیوں کا کام ہے اور جو انہوں نے اللہ کی نگرانی میں کیا ہے اللہ کی زیر ہدایات کیا ہے اللہ کی سپرویژ میں کیا ہے وہ اتنا غیر اہم ہے کہ ہر کوئی آدمی اس کو کر لے گا اگر انبیاء جیسی ہستیوں کو ضرورت پڑتی تھی اللہ کی گائیڈنس کی کہ یا نبی اور جاہد القفارا المنافقین علیہم اور کہیں کافا کہا کہا یہ اللہ کی ہدایات تھی والی کو مغل اب تھوڑی سی سختی پیدا کر لو نرمی کرو اب اس طرح بات کرو تو امبیا نے جو کام اللہ کی زیر نگرانی کیا وہ اتنا غیر ہے میں کہ ہر آدمی اس کو کر لیں انداز کیا ہے آپ دیکھیں اندازہ کریں سورہ سبا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے یہ بات کہو انا اویا کم وا اویا کم لا حد مبین پہلے اپنا ذکر کیا ہے ہم انا او کم آپ لوگ لال ہدن یا تو یقیناً ہدایت پر یعنی ہم میں سے کوئی ایک عالم الدین یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہ بھائی دونوں میں سے چونکہ دونوں کے امال الگ الگ ہے لائف سٹائل الگ ہے لہذا ہم دونوں میں سے کوئی ایک جماعت یا تو گمراہ یا ہدایت پر اب یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ہدایت پر کون ہے گمراہ کون ہے اس کے لیے اگر ہم مل بیٹھیں آپ اپنی بات ہمیں سنائیں ہم اپنی بات آپ کو سنائے تو فیصلہ ہو جائے ہدایت پر کون ہے گمراہ کون ہے؟ یہ کہ ہم تو تمہاری بات بالکل نہیں سنتے کیونکہ ہم تو سو فیصد ہدایت پر ہیں تم ہماری سنو آخر وہ بھی تو دائی ہے نا وہ بھی سیلس مین ہے وہ بھی کچھ بیچنے نکلا ہے تو آپ اسے تھوڑی سی کوئی تسلی دیں گے کوئی تھوڑی سی لالچ دیں گے کہ آپ بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں تو وہ اپنی جگہ خالی کرے گا تو آپ کی دیکھنا ایک آدمی ہے ملیار ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں سبزی بیچنے گاؤں گاؤں نکلتے ہیں گدے پر کچھ لاد کر تو وہ دونوں سائڈیں اپنے بوریے کی مولیوں سے گاجروں سے سبزی سے بھر لیتے ہیں تو سبزی نکلتی جاتی ہے دانوں کے لیے جگہ بنتی جاتی ہے وہ دانے اناج لے کر اس میں رکھتے جاتے دانے لے کر بیچتے ہوں دانوں کے وجہ تو جگہ خالی ہوتی ہے تو دانوں کی جگہ بنتی ہے اپنی مولیاں نکالتے ہیں تو دانوں کی جگہ بنتی بھائی اس کی کوئی جگہ خالی ہوگی تو اپنی بات اندر ڈالو گے نا اگر وہ بھی سو فیصد بھر کے بیٹھا رہے تم بھی سو فیصد اپنی بات پہ ڈٹے رہو لہذا کہا گیا کہ ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک یا تو ہدایت پر ہے یا گمرائی پر اس کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے بیٹھو بات کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارے پاس ایک نمبر مال ہے اطمینان ہے نا ہمیں کہ جب بھی بات ہو کہ ہم جیتیں گے سلاح دے بیا کیا ہوئی تھی ہمیں بات کرنے کا موقع دو نتیجہ یہ ہوا کہ تیرہ سال کی محنت میں تیرہ سال کی محنت کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن جب بات کہنے کا موقع مل گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے بعد دس ہزار کا لشکر لے کر مکے گئے سلح ادے میں کتنے تھے چودہ سو دو سال بعد کتنے گئے ہیں دس ہزار اس سے ایک سال پہلے غز و ہوتا ہے تو اندازہ کریں کہ ان کا لشکر گیا تھا دس ہزار کا اور مسلمان اور عورتیں ملتی کو ڈھائی ہزار مکے کے اندر با مدینے کے اندر بنتے تھے اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کا مال خالص ہے آپ کی دعوت اٹریکٹو ہے نیچرل ہے تو اگلے کو بات کے لیے بات کرنے کے لیے بات سننے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے کان اس کو دیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے آپ بات سنا کرتے میں نے کہا نا جگہ خالی کرو پہلے اپنی بات ڈالنے کے لیے کوئی جگہ بناؤ آپ پودا لگاتے کھڈا مار کے مٹی نکالتے ہیں نا پودا لگاتے نا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی بات پیش کرو ان کی بات سنتے وہ شیر سناتے حضور سنتے رہتے وہ کوئی بات کرتے لکمان حکیم کے قصے سناتے حضور سنتے رہتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کی بات ختم ہو گئی ہاں جی ہماری بات ختم ہو گئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیات پڑھ کے پیش کرتے میرے پاس تو یہ ہے اور اگلا پکار اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں جگہ خالی تھی نا تو جا کے بیٹھ دی با تو یہ حکمت ہے وہ اندان اگلی آج میں فرمایا قل لا ان سے کہو کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم کر رہے جرم کی نسبت کس کی, کی طرف کی مسلمانوں کی طرف ولان سلو اما تاملون اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم کر رہے کافروں کے لیے تعملون اور مسلمانوں کے لیے اجرم یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ولا سلون عام املنا جو ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا ولانو سر احمد اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو تم کر رہے ہیں. نہیں ان کی طرف جرم کی نسبت نہیں یہ ہے حکمت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفر کفر کی بات سننے کی تعلیم دی جا رہی ہے پہلے ان کی بات سنو اخلاقی طور پر تم پابندو مانو یا نہ مانو اخلاقی طور پر ڈائلگ کہتے ہی اس کو ہے یہ مونولوگ نہیں ہے یہ ڈائلگ وہ بھی کوئی بات کرے گا تم اسے موقع دو پھر تم اپنی بات کرو ایٹیکیٹس میں سے لاجیکل یہ ہے. نہیں بس تم بیٹھے رہو وہ کٹے پرگاٹر کو نہیں نا تم باتیں کرتے رہو وہ بڑھتا رہے گا انسان ہے وہ بھی اور جس چیز پہ وہ ڈٹا ہوا ہے وہ بھی سو فیصد صحیح سمجھ کے ڈٹا ہوا ہے کافر بھی جس چیز پہ ڈٹا ہوتا ہے اپنے علم کے مطابق وہ بالکل ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے اور وہ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے وہ جہاں کا اعلی انتشرے کا بھی ماں علیہ صلاح کا علم پلا تو اور اگر وہ جہاد کرے تجھ سے تیرے ماں باپ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ بھی جہاد کر رہے ہو لہذا ان کی بات سنو پھر اپنی بات سناؤ ممکن ہو تو کوئی تیسرا آدمی بھی بیٹھا ہو جو فیصلہ جو غیر جانبدار ہو جو ان کے نزدیک بھی غیر جانبدار ہو آپ کے نزدیک بھی غیر جانبدار ہو وہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی ان کی بات ٹھیک ہے ان کی بات متل ہے ہر آدمی کے اندر سینس آف جسٹس ہوتا ہے وہ اس وقت بات نہ بھی مانے لیکن یہ چیز لے کر ضرور یہاں سے جائے گا ایک ہی دفعہ ضروری نہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی نے نہیں کتنی دفعہ قرآن حتیم سنا تھا. اور اثر کرتے کرتے کرتے کرتے آخر تاہ ہاں نے جا کے جو ہے وہ سراخ کیا ہے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھ رہے تھے تو میں بیت اللہ کے دوسری طرف سے ہو کے گلاب کے اندر گھس گیا اور یہ جو چوکٹ فاؤنڈیشن تھوڑی سی اونچی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر چلتا چلتا چلتا غلاف کے اندر آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آ گیا حضور جبین کو دیکھ لیتے کیوں کہ حضرت عمر ابن الخط رضی اللہ تعالیٰ تشدد کیا کرتے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر مسلمان ہونے کے بعد کامروں ہافس میں سے تھے تو حضور ان کو دے کے اپنی تلاوت آہستہ کر لیا کرتے تھے یہ کہیں اس تلاوت کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہ دیں یہ انہیں کی فلاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ حضور نے فرمایا فلاں صاحب مسجد میں سوئے ہوئے. ان کو جگا دو نماز کا وقت ہو گیا جگا دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جگا دیا بعد میں نے کہا کہ حضور آب کے آب تو خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں آپ نے مجھے کیوں کہا اس آدمی کو اٹھانے کے لیے آپ نے دیکھو وہ آدمی نیند میں تھا اگر میں اسے کہتا اٹھ اور وہ کہتا نہ تو اس کا ایمان چلا جاتا جبکہ کہ تجھے وہ نام بھی بتا دیتا تو کوئی بات نہیں یعنی کتنا خیال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امر کے نفے نقصان کتنے دور کی سوچ سوچتے تھے تو بہرحال آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے تو اثر کیا اس نے امر اپنا رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شاعر کا کلام لگتا ہے اتنے ٹھیک ٹھاک کافی بیٹھتے ہیں تو آئے آئی وما ہوا بقول ما ہوا بے قول شاعر کلیل کاہن کا کلام ہوگا وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مسجر اور مقفا فرمایا وما بول کاہین خلیل کرون کہتے میرے دل نے کہا پھر یہ کیا ہے فرمایا تنزیل رب العالمین تو سوال برتا گیا جواب ملتا گیا کہتے اس دن قرآن حکیم نے میرے دل میں پہلی جگہ بنائی کھٹک سی پیدا ہو گئی کہ سوچو اپنے بارے میں ضروری نہیں کہے گی جب آپ بات کریں لیکن بات کرنے کا رستہ بند نہ کریں آپ دیکھتے ہیں دکاندار جو ہوتا ہے آپ بھی دکاندار ہیں آپ کے پاس کیا دین ہے آپ نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے دکاندار کی دکان پہ آپ جاتے ہیں سو چیزیں اٹھتے ہیں پلٹتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا نمبر دیکھتے ہیں بھائی یہ کہاں کا بنا ہوا ہے جی مجھے فلان جگہ کا چاہیے اس کا رنگ صحیح نہیں ہے اس کی جو ہے وہ فنشنگ صحیح نہیں ہے فلاں ہے ٹھیک ہے آپ رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ بےچارا دیکھتا رہتے اور اگر وہ آپ کے گلے پڑ جائے اب تو تمہیں لے کے ہی جانا پڑے اتنے ڈبے کھول دیے تم نے کپڑوں کے اتنے تھان تم نے جو ہے وہ میرے کھلوا دیے ہیں اب تو تمہیں خریدنے پڑ گے تم ہوتے ہیں کون یہاں ہی کیوں خریدنا نہیں اس دفعہ تو پتہ نہیں وہ بیچارہ نکل آئے گا کسی طرح مگر اگر اس دکان کو وہ بھولے گا کبھی وہاں نہیں گسے اور اگر ہر خریدار کے ساتھ وہ اسی طرح کا سلوک کریں کہ جو آگ ہے وہ خرید گئی بار نکلے گا بھئی وہ دکان ہے کوئی چوہے کی کڑکی نہیں ہے جو آگے لازمن پھنس ہی جائے گا اس میں اسی طریقے سے ضرور ہے کہ آپ کی بات سنیں اور آپ اس کے گلے پڑیں گے اس میں ٹائم میرا ضائع کیا تمہیں میں نہیں وہ ضائع نہیں ہوا اگر تو اجر اللہ سے لینا تھا تو ضیا نہیں ہوا ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام نے لگا دیے انہوں نے تو نہیں کہا کہ ضائع ہو گیا اور اللہ نے بھی نہیں کہا کہ نو کا ساڑھے سال کا وقت ضائع ہو گیا اگر تو اللہ کی اجازت کیا تھا تو ضائع کوئی نہیں ہوا وہ تیرا کام لگ گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات سنے گا ہو سکتا ہے نہ مانے اس دفعہ چلا جائے دوسری دفعہ آئے تیسری دفعہ آپ راستہ بند نہ کریں رستہ کھلا رہنا چاہیے لیکن اگر آپ ریش ہو جائیں گے آپ غصے میں آ جائیں گے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا نقصان کیا آپ نے اپنا گا گنوا دیا ہے ایک ایسا آدمی جو مائل تھا دین کی طرف تلاش میں تھا کوئی دل میں کھٹک تھی تو تلاش میں تھا آپ نے وہ آدمی ضائع کر دیا اب کسی اور کے دل میں کھٹک پیدا کرنی پڑے گی پھر کوئی ضرورت پیدا کرنی پڑے گی پھر وہ آپ کے پاس آئے گی اسی سلسلے میں پچھلے دس میں صاحب نے مجھے درس کے بعد سوال بھیجا تھا اب انہوں نے اپنا نام لے لیا اخلاقی طور پہ اگر سوال لکھیں تو نام لکھ دیا کریں جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے مریض کو کس پوٹینسی کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کی ضرورت نہیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کیوں دی جاتی بھائی میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس جماعت کی دعوت ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی ہے حضور نے تنظیم اسلامی کی دعوت دی تھی تب جماعت کی مسافر بلایا تھا حضور نے یا منصورہ بلایا تھا حضور نے جس کا نام ہے اور جس کے موثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گنے جائیں گے جس کے لیڈر جو ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہی ہیں یہ ایک جسد ہے باقی جماعتیں اس کے اندر آزاد ہیں کوئی دل ہے کوئی گردہ ہے کوئی جگر ہے کوئی پھیفڑے ہیں کوئی لبلبا ہے کوئی مسانہ ہے کوئی کیا ہے یہ جسد زندہ ہے ان چیزوں ان میں سے اگر ایک جماعت دین کا دس فیصد حصہ اپنا ٹارگٹ بنا لیتی ہے اور وہ اس دس فیصد کو قائم کر لیتی ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے وہ جماعت کامیاب ہوگی یہ ہے وہ حدیث دس فیصد لالحکمن قلت المان و الفتن ایمان کی قلت فتنے زیادہ بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہمارے سامنے اس میں اگر آپ نے ایک محاذ چن لیا اور اس محاذ کو دین کا دس فیصد قرار دے لیں آپ سو فیصد نہ دیں اور اس دس فیصد میں آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کامیاب ہوں اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ سو فیصد پورا کر کے کیوں نکائے اگر آپ نے ایک کام چن لیا ہے آپ کی جماعت نے ایک کام چن لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ سو فیصد ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے دس فیصد کو سو فیصد مت منائے دین ہی کا کام ہے سو فیصد کام دل نہیں کرتا بندے کو زندہ رکھنے کے لیے دل دھڑکتا بھی رہے دماغ مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے ایک مہینہ ہوئے آدمی کا دل چل رہا ہے دماغ مرا ہوا ہے آکسیجن مشین لگی ہوئی ہے اسی طرح جب لبل کام چھوڑ دیں بھائی اگر سو فیصد دل ہی کر رہا تھا تو مجھے ہو کیا گیا دل تو اب بھی کر رہا ہے کام اس کا مطلب ہے سو فیصد کام دل کا نہیں اس بدن کو زندہ رکھنے میں لوبلوبے کا بھی کوئی کام تھا گردہ فیل ہو جاتا بندہ مر جاتا صرف دل زندہ رکھے ہوئے آدمی کو یا دل نکل جائے دل بیٹھ جائے کارڈیا کا ریسٹ تو گردے زندہ رکھے ہوئے تو آدمی کو ہر ایک بدن کا ہر عضو جو ہے وہ اپنی جگہیں جو ذرہ جہاں پہ ہے وہی آفتاب اس نے وہیں روشنی رکھی ہوئی اور ہر ایک اپنا کام کر کے اگلے کے سپرد کر دیتا ہے اگلے کا کام شروع ہوتا ہے آپ کا کام دانتوں کا کام ہے پیس کے لوہا زبان کا کام ہے اس کو لٹ پلٹ کے منہ کا کام ہے اس میں لوہا مہیا کر کے میدے کے حوالے کر دیتا اور خود سو جاتا ہے اللہ اب میدا جانے وہ خوراک جانے اب میدا اس کے اندر پتا نہیں کیا کیمیکلز ڈالتا ہے کیا کیا اس کے اندر زہر کر کے اس کے اندر وہ بخار پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اگلے ہاضو کے اسپرد کر دیتا ہے اب اگلا جانے اس کے ساتھ اس نے کیا حصر کرنا ہے وہ اگلا جگر کو جاتا ہے جگر پتہ نہیں کس کو دیتا ہے پھر وہ گھوم پھر کے خون بن کے دل کے اندر آتا ہے کچرے والا حصہ جو ہے اس کا کام ہے کچرا باہر نکال دینا پانی والا حصہ پانی باہر نکال دیتا ہے ہر کوارڈینیشن ہے نا ان کے درمیان تو بندہ زندہ ہے درمیان میں ایک عزو جو ہے وہ اپنا فنکشن روک لے بندہ مر جاتا ہے ایک بھی جماعت فنکشن روک لے کہے سو فیصد میرے پاس ہے بیڑا غرق ہو گئے اسلام اور اس وقت بیڑا غرق کسی وجہ سے ہوا ہوا کہتے دس فیصد ہے لیکن دعویٰ جو ہے وہ یہ کہتی سو فیصد یہی نبیوں کا طریقہ ہے تو جس کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ کون تھا کاف میں جس نے پتھر کھائے تھے وہ کون تھے خوف جس نے پہنا ہوا تھا وہ کون تھا جو تلوار لے کر خطبہ دیتے تھے وہ کون تھے جو تبوک کی طرف جاتے ہوئے دس میل کے بعد اونٹ پر بیٹھتے تھے نو میل پیدل چلتے تھے وہ کون تھے اگر وہی وہ نبیوں کا کام ہے یہ ہیں دعوے ہمارے جماعتیں اس میں آزاد ہیں جس جماعت نے جو کام چنا ہے اس کو وہی وہ کام کرنا ہے اگر اپنے فنکشن میں وہ کا بیٹا اپنا کام کر لیتا ہے وہ پاس جگر اپنا کام کر لیتا ہے گردے اپنا کام کر لیتے ہیں پھیپڑے اپنا کام کر لیتے ہیں دل اپنا کام کر لیتا ہے دماغ اپنا کام کر لیتا ہے کامیاب ہے سا, جسد کو زندہ رکھے ہوئے جو آپ نے کام چنا ہے وہ دس فیصد بھی ہے لیکن آپ اسے سو فیصد کرارنا دیں دوسری جماعت میں اگر کوئی آدمی چلا گیا ہے تو اسے بالکل یہ نہ کہیں کہ جی کلما نصیب نہیں ہوتا بہت بڑے دعوے ہیں یہ کہ جی جو ہماری جماعت میں نہیں رہتا اللہ ماں فرمائے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا مرتے یہ دعوے ہیں ہمارے وہ کون ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. سو سال ہوا اس سے پہلے سارے بغیر کلمے کے ہی مرتے رہے جماعت اسلامی والے کہیں اگر کہ جو ہمارے اندر نہیں آتا کلمہ نصیب نہیں ہوتا وہ کون ہے مولانا مودودی مرحوم اس سے پہلے جو تھے بغیر کلمے کے مرتے رہے ڈاکٹر اسرارم کے جو میرے یہاں نہیں آتا اسے جنت نہیں ملے گی اس سے پہلے والے جو پینتیس چالیس سال پہلے والے تھے وہ ڈاکٹر سرارام کی جماعت میں شامل ہوئے جنت میں چلے گئے ہیں الگ چیز تھی عام سہن کبھی اس کو قبول نہیں کر جو دوسری جماعتوں میں بھی لگا ہوا ہے دین ہی کا کام کر رہا ہے اگر می تھا یہ تقاضا دے کہ گردے بھی وہی کام کریں جو میں کر رہا ہوں وہ بھی بس ہزم کرنے کا کام کرے اور جگر بھی ہزم ہی کرنے کا کام کر اور دل کیا بس ہم صاف کر کے بھیج دیتے ہیں تو پمپ کرتا رہتا ہے اس کو بھی میرے ہی والا کام کرنا چاہیے یا مزدور یا مطالبہ کریں کہ انجینئر بھی وہی کام کرے اسٹیل فکسر بھی ہمارے ساتھ سیمٹ ہی بناتا رہے تبو کی اٹھاتا رہے بلڈنگ بن جائے گی یہ شعبے جس نے جو کام چنا ہے اسے اس قسم کی تربیت کرنی ہے اپنے ارکان کی اس کی اٹھان اس طرح کی ہوگی لہذا وہ ان کی تربیت اس طرح کرے گا لیکن جو دوسری طرف ہے وہ بھی اس جسد کا حصہ ہیں اہم حصہ ہے ان کے کفر کا فتوا بھی نہیں دیا جا سکتا اور ان سے اس طرح بھی بہیو نہیں کیا جاتا اور ان کو دعوت اپنی جماعت کی طرف اس طرح بھی نہیں دی جا سکتی جس طرح کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے آپ کی جماعت الجماع نہیں ہے منشافار جو اس میں سے نکل گیا وہ آگ میں جا پڑا ایسی بات بھی نہیں جو بھی جماعت کے سوچتی ہے وہ بالکل غلط آپ اس جماعت کے رکن جس کے لیڈر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اللہ ون تو مسلمون مرتے ہوئے اس جماعت کا آئیڈینٹی کارڈ تمہارے پاس ہونا بہت ضروری ہے باقی سارے اس جسد کے اندر ہیں وہ ضمنی آئیڈنٹیز ہیں آپ کس جماعت کے رکن کیا فنکشن ہے آپ کا وہ بدن کے اندر ہے لیکن اس بدن سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے ادولا سبیر ربے کا بالحکمت حکمت یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ضروری کام کیا ہے میں اس وقت ضرور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سائٹوں سے اٹھا کر لیبر مختلف جگہوں پر لے جائی جاتی ہے کہ اس دفعہ ایمرجنسی ہے اس وقت فلاں جگہ زیادہ لیبر کی ضرورت ہے یہ سائٹ بند کر دیں دو مہینے کے لیے ہم لیبر فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں لے جاتے ہیں مشینری اٹھا کے لے جاتے ہیں کرتے ہیں اسلام میں اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آج کل اس قسم کے حالات ہیں ہمیں اس قسم کے حالات میں اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے لہذا اس وقت سارے مسلمان اپنی رکھیں آپ دیکھتے نہیں نیل بھائی ماؤتھ کی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے اس آدمی کو کچھ نہیں دینا اس کا موہ بند می کا فنکشن اسٹاف ہمیں کوئی اور کام کرنا ہے تو ایمرجنسی میں ایسا بھی ہوتا ہے تو جو بھی جماعت لگی ہوئی ہے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہم کام کیا ہے کسی کے نزدیک کیا ہوگا لیکن کبھی بھی مسلمانوں کے اندر وہ نفرت نہیں ہونی چاہیے جی اگر انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی اگر اللہ کی ہم دشمنی اللہ کہتا میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھو بھائی تبلیغی جماعت والے اللہ کے دشمن نہیں ہیں اور نہ تبلیغی جماعت والے یہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی والے اللہ کے دشمن ہیں اور ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے یہ کس نے کہا ہے نہ جماعت اسلامی والے یہ سمجھے کہ تنظیم اسلامی والے اللہ کے دشمن ہے اللہ کا کو دشمن کوئی بھی نہیں ہے مسلمان اللہ کے دشمن نہیں ہیں بٹکے ہو سکتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے آپ کی اور لاہ داؤن میں ایک بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے دو بھولے ہوئے بھی ہیں لیکن آپ ان کو دشمن نہیں کر دانتے. بیٹے ہی کر ہیں آپ اور معاف کرنے پہ تلے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ایک خط آ جاتا آپ بیٹے کو معاف کرتے ہیں کوئی بات میرا بیٹا سو بات کر دشمن مت سمجھے آپ اور ان کے ساتھ دشمنی کر کے آپ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کے دشمن سے دشمنی کر رہا ہوں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 اور وہ حدیث مت کوٹ کریں کہ من احب اللہ بابغاز یہ بغض اور یہ دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہے وہ بھی اللہ کا بند ہے نماز پڑھتا ہے تحجد بھی پڑھتا ہے چراغ بھی پڑھتا ہے وہ کوئی اور ہے اللہ کا دشمن سے دشمنی کرنی ہے اور دشمنی کا یہ انداز بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی سے بات نہ کریں حقیقت کے اندر رہتے ہو آپ اپنی بات کریں دوستی کوئی اور چیز ہے جس دوستی سے منع کیا گیا ہے. وہ دل کے اندر کسی کے ہُب کا خوب جانا ہے عام نارمل ڈیلنگ جو ہوتی ہے دو پولیس کے درمیان اسلام اس سے نہیں روکتا کہ منہ پھلائے ہوئے نہ تم کسی کو گڈ مارننگ بھی نہ بولو غیر مسلم ہے اگر تو اسلام اس کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کرنے کو نہیں کہ اللہ کی خاطر آپ اس سے دشمنی کر نہیں دشمنی یہ نہیں دل میں دوستی نہ ہوشیار رہے اپنی جگہ لیکن یہ ایٹیکیٹ کے ذریعے آپ نے اس کو اپنی بات سننے پر آمادہ کرنا ہے یہ آپ کی ضرورت ہے کہ ہندو اس چیز پر آمادہ ہو آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ڈیلنگ کی وجہ سے وہ اس مقام پر آئے کہ آپ کی بات سنے اگر آپ اپنا منہ کھلائے پھریں گے تو وہ بھی بات نہیں سنے گا اس کا کیا نقصان ہے اپنی جگہ وہ بھی سمجھ بیٹھا ہے کہ میں سو فیصد چیک اور میں سوگ میں جاؤں گا ان کا مولوی ان کو کہتا ہے تم سوگ میں جاؤ گے تو اپنے ان کو کہتا تم سو اس میں جاؤ گے پیراڈائز تمہارے لیے ہے مسلمان ہمیں ہم مولوی کہتا کہ تم جنت میں جاؤ گے تو اپنی اپنی جگہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے سو فیصد میں جنتی ہوں تو بات کسی کو سننے پر آپ کریں گے آپ سبھی جا کے بات ہوگی نہ دشمنی سے تو نہیں ہو دشمنی کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ اس کی تنخواہ کاٹ لیں آگے پیچھے ہو تو آپ اس کی کوئی چیز اٹھا لیں یا آپ کو رستے میں صابر رکھنے جا کے پھسل کے گیری اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کا نام تھوڑی دشمنی ہے وہ دوستی دشمنی یہ ہے کہ آپ دل میں اسے گھر کا لاپت تخص بے تو انہیں راجدار نہ بناؤ چینے سے نہ لگاؤ کوئی اسلام کا راز نہ دو مہاراج میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت وہ جماعت ہے جس کی طرف دعوت دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ من مصنفی دعوت اسلام کی دینی اس کے بعد اسلام کے اندر شعبے جہاد ہے تبلیغ ہے دعوت ہے تعلیم ہے اس آدمی کی صلاحیت دیکھتے ہوئے اسے کسی جگہ کھپایا جا سکتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصحاب سے مختلف کام لیے ابھی ہوا کو پکڑ کے صابع صوفہ میں بٹھا دیا خالد ابن ولید کو قرآن حفظ کرنے پہ نہیں لگایا تلوار پکڑ کے وہاں بھیج دیا میں جنگ میں دو صورت یاد تھی ہوں。ان سے وہ کام لیا جو اس کے اندر سفارت صلاحیت اس کو سفیر بنا دیا جس کے اندر گورنرشپ کی صلاحیتیں تھی انتظامی صلاحیتیں تھی اس کو گورنر بنا دیا جس کے اندر کمانڈر بننے کی صلاحیت تھی چاہے وہ بچہ ہی تھا اس کو کمانڈر بنا دیا تو مختلف کام لیے تو اسلام ہی کے اندر یہ جماعتیں ہیں جماعت اسلام جماعتوں کے اندر نہیں ہے جسد نہ دل کے اندر ہے نہ پھیپڑے کے اندر ہے نہ گردے کے اندر ہے یہ سارے اس باڈی کے اندر ہے باڈی ان کے اندر نہیں اسلام ان جماعتوں کے اندر نہیں ہے یہ جماعتیں اسلام کے اندر ہے سمجھ لگی آپ کو کوئی سمجھے کہ بس سارا اسلام میں نے ہی قید کر لیا جو یہاں نہیں ہوتا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا یہ بہت بڑی بات یہ بہت بڑا دعو تو اگر آپ اس طرح نہیں کریں آپ دیکھیں حکمت ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلح دیبی آ رہی ہے کافر کہتے ہیں حضور فرمائیں لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا جی یہ محمد رسول اللہ اگر ہم آپ کو مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا بھائی چلیے پھر آپ کر لیجئے عمرہ جھگڑا یہی تو ہے ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے نہیں آپ دیکھیے محمد بن عبداللہ یہ بات ہم مانتے ہیں. اگر حضور ڈٹ جاتے میں کبھی بھی یہ رسول اللہ نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ بات تو سچی تھی نا اپنے ہاتھ سے مٹا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ اور لکھوایا محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے حکمت ہمیں ہاں یہ کہنا کہ جی دو تین کتابیں ہیں آپ کے مولوی صاحبان کی اگر وہ ہٹا دی جائیں تو یہ بریلوی اور دیوبندی ایک ہو سکتے ہیں تو بہت پتی رہے مولوی کی کتاب واپس نہیں ہو سکتی محمد کٹا دے اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مولوی کا لکھا نہیں ان سے کہا جائے سرکار کے اگر آپ یہ تین چار کتاب تین چار کتابیں زیادہ سے زیادہ تین چار کتابیں بندی حضرات کے یہاں ہیں زیادہ سے زیادہ تین چار کتابیں بلکہ اسے بھی کم بریلوی حضرات کے یہاں ہیں ایک دو کتابیں جماعت اسلامی کے یہاں ہیں جو کنٹروورشل ہیں وہ یہ تقاضے کہ جی اگر یہ آپ ہٹا دیں ان کی پبلیکیشن روک دیں پبلشنگ روک دیں کی ایک طرف کر دیں آپ یا اعلان برآد کر دیں کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے لکھا سو لکھا یہ ان کی سوچ تھی ہمارا اس ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے تو ہم ایک ملت بن سکتے نہیں ہو سکتا ان کا کام یہی ہے کہ بھائی اس کا شاہ اسماعیل جو لکھے اسی کا دفاع کرنا ہے امت ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے وہ کہتے ہیں جو احمد رضا خان صاحب لکھے وہی قرآن ہے اب قیامت تک اس کی حفاظت کرنی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے کاٹ دیا نا رسول اللہ کافروں سے سلاح کرنی تھی یہ مسلمانوں سے سلاح کرنے کے لیے مولوی کی کتاب مٹانے کے لیے تیار تو ایون ایک تو ہوگا مولویوں کا یہاں اسی لیے نہیں ہوتا ان کے یہاں آپس میں ریکنسلیشن نہیں ہوتی کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سو فیصد جبکہ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک المن و کل ال کل, کل بنیان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے یشد و, باز و بازا اس دیوار کی ہر اینٹ دوسرے کو اپنا کچھ حصہ دیتی ہے سکریفائی کرتی ہے دارا چھوڑتی ہے تب دوسری اینٹ اس کے اوپر آتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ دیوار اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی ہے تھوڑا سا حصہ دے کر باقی بچا لیتی اور اگر ہار ہی آر جائے نہیں تو ابا میں اپنے آپ پر کسی کو رکھنے دیتی ہوں کیا ہوگا ایک ہی دفعہ ہوا کا چونکا آئے گا وہ ساری چلی جائے گی دوسروں کے ساتھ تو مومن تو سیکریفائی کرتا ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کچھ چھوڑنی پڑے اور وہ حرام اور حلال بھی نہیں ہے اللہ کے عائد کردہ فرائض بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اسلام میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے ہمارے مولویوں نے لکھی ہے سال سو سال پہلے لکھی ہے اس سے پہلے بھی اسلام تھا وہ کتابیں نہ ہوتی تو بھی اسلام ہوتا اگر ان کی وجہ سے کوئی فتنہ ہے تو اسے ایک طرف بیٹھ کے علماء عوام یہ کام نہیں کر سکتے علماء بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے نفع کم نقصان زیادہ ہے لہذا ہم ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں ہم ان کو ایک طرف کر رہے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ہر مولوی یہ سوچتا ہے کہ میں سو فیصد ہوں اور دوسری جماعت والوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ دل اپنا کام کر رہا جگر اپنا کام کر رہا بڑی محنت کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے بھی بڑی محنت کرتے ہیں جماعت اسلامی والے بھی بڑی محنت کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار والے بھی بڑی محنت کرتے ہیں دوسرے تیسرے بھی ہر جماعت کو نورانی گروپوں کو فلاں فلاں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جو جگر کا ہے وہ جگر دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو گردے کا وہ گردہ جام کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جو میدے میں چلا گیا وہاں قبضی ہو گئی ہے اس جسد کا ہر عضو جو اس کے حصے میں آیا بمال دئی فر وہ اپنے ہی کو پکڑ کے بیٹھ گیا آپس کی وہ جو ان کے اندر کوارڈینیشن تھی کہ ایک اپنا کام کر کے اگلے کو دے دے وہ ختم ہو گئی ہے ایک اگر کوئی آدمی دوسرے کی مسجد میں چلا جائے تو افراتفری مت جاتی اللہ تعالی ہمیں ہم گستے نظر اور وسطے قلب اور ذہن کی وسطا فرمائے اور ہم مسلمان بن کر سوچے واخر